بسم اللہ صحم محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثبن الراشہرس والا شاہ باقی تمام سامع و کرم برادان صاحب کو شماسن میں سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در دل کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر پانچ سو چوبن ابلیگ ایک سو چھیانوے ہے پانچ سو چوبن دعوت شریف کے شروع سے تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو جو ہے افراد میں اور آج ہاتھیہ میں ہم لوگ جو ہے اصما الحسن کی بات میں اصما الحسن سے اس میں بابرکت اب جلال اللہ کے خصوصیات کے بارے میں کتاب نصباح کا فہمی کے حوالے سے کل کے درس میں عام لوگوں کو جو ہے دس خصوصیات اس میں بازمت اللہ جل جلا کے خصوصیات کے حوالے سے بین میں سے نواں بیان ہوا تھا آج دسواں جو ہے خصوصیات جو اس میں اللہ جو ہے جلا جلال کے خرص میں سے دسواں خرصیات کتاب مصباح کا فہمی میں یوں لکھتے ہیں اللہ شرین دسواں فرماتی تمام آسماں الحسنات دین اللہ کی جو اس میں اللہ کے علاوہ باقی جو ننانوے اسماں ہیں تمام آسماں اس میں جلال اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار دے سکتے ہیں باقی تمام ناموں کو اللہ کے ناموں میں سے اس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار دے سکتے ہیں مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ الرحیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہہ سکتے ہیں الرحمن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصبور اللہ کے ناموں میں سے ایک اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو باقی اسماعال حسنہ کے ناموں میں سے کسی کا بھی نام قرار نہیں دے سکتا ہے اس معلومات اللہ ہمیشہ موصف واقعات صفت واقع نہیں ہوتے لہذا یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے کہ اللہ ہاں جی اللہ جو ہے کہیں اللہ کہیں اور بولیں جے, اللہ اس میں یا الرّحمان یا الرحیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ کہنے کہ آپ کہیں یوں کہیں کہ اللہ اس میں یا الرحمٰن یا الرحیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہنا نہ یہ درست کیونکہ اللہ جلا کے جو ہے جو ہے کیونکہ اللہ جلا جلا کے اس میں جامع اس میں شریف کے اندر دوسرے تمام آسماء الحسنہ کے معنی ہیں کیونکہ یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کا علم و نام مشخص ہے ہاں جی مشخص ہے لہٰذا اس اسم کے اندر باقی سارے معنی ہیں ہمیں باقی سارے معنی کے اندر جو ہر ایک کے اندر اس میں اللہ جو بطور کامل اندر نہیں پا جاتی لہذا جو ہے چونکہ اس میں اللہ جو ہے ذات اقدس کا علم و نام مشخص ہے علم شخصی ہے ذات واجب الوجود مستجم جمی صفات کا نام ہے علم ہے لہذا ذات میں صفات کو سمو سکتے ہیں یہ قانون ہے ذات میں صفات کو تو سمو سکتے ہیں لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اصور ہے ہاں جی صور ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ہرگز چیز نہ ہوگا کہ اللہ اس میں صبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ کہنا دے دے کیونکہ آج صبر صرف ایسی ذات پر دلالت کرتے جو وصب سے جو جو وصف جو وصب سے صبر سے متصف ہے جو وصف ہے صبر سے متصف ہے وہ ذات جو صبر سے متصف ہے کو صبر کہیں گے نہ کہ باقی تمام صفات سے باقی تمام صفات سے متصرف ہونے پر درد نہیں کرتا ہے اس میں عصور صرف ایسی ذات پہ درد کرتا ہے جو وصف صبر سے متصر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام صفات کا اچھا ہے اچھا اس لیے جو ہے دسواں خصوصیت جو ہے یہ واقعہ ہوا کہ جو کتاب مشرا کا فہمی کے حوالے سے کہ اس سے مقدس کے جو ہے ہاں جی دس خصوصیات ہیں ان دس میں سے جو ہے آپ کو دسواں آپ کو یہ بتایا کہ اس باقی تمام صفات اس اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار دے سکتے ہیں لیکن اس میں جلال اللہ کو باقی عصماء الحسنہ کے ناموں میں سے ایک نام قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ نام مقدس اللہ تعالیٰ کے سات اقدس کا نام ہے یہ یہ نام وبارک ہمیشہ دوسرے ناموں کے لیے موصف واقعہ ہوتی ہے لیکن دوسرے ناموں کے لیے صفت واقع نہیں ہوگی اس میں ذات ہے پھر جو ہے سابق کتاب فلمات فعالم جی فرماتے ہیں سابق کتاب و مضبوط قویم الفرمات فعالم ان قدقیرہ یہ بات کہا گیا کہ نحاد الصم المقدس السم العظم یہ اس مقدس یعنی اللہ اسم میں اعظم ہے پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 425 پر سابق کتاب اس میں جلالہ اللہ کا ایک اور خصوصیت ذکر فرماتا ہے ہاں جی اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اور اس میں اللہ کے الفاظ کے حوالے سے اس کے اس کے لفظ کے اندر بھی ایک خاص خصوصیت ہے اس میں اللہ کی جو باقی اسما میں نہیں تو آپ فرماتے ہیں رائے تو پھر کتاب یہ الانوار کے لنوار و حقائق لا یہ کتاب کا نام ہے مشارق الواء مشاء الروا فرما آپ نے میں نے اس کتاب میں دیکھا یہ کتاب لکھا ہے شیخ رجب بن محمد بن رجب نامی جو ایک بزرگ کی کتاب ہے اصما الحسنٰ سے متعلق ہے ان کی یہ کتاب میں وہاں انہوں نے اس اسم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انحاظ مقدس المقدس یس مقدس یعنی اللہ اس کا جو ہے البات عارحِن اس میں چار حارف ہے اللہ میں جو ہے ایک عالف ہے ایک لام ہے ایک پھر عالف ہے اور یہ یاد جو ہے ڈب الام ہے علی ڈب الم یا عالف لام اور خرزبر عالف شماروں کا ہاں تو پانچ چار حرف تو ماتین یہ چار حرف جو ہیں فائزہ وقفتہ جب آپ کو آگاہی حاصل ہوا اور اطلاع پیدا ہو گیا کہ اللہ لشہ یہ تمام کائنات کی چیزوں پر اگر آپ تدبر کریں آگاہی حاصل کریں تو آپ کو علم ہوگا حرف آپ, آپ جان لیں گے انائی کی تمام اشاء کائنات کا من ہو و بی ولیہ ون سب اسی اللہ سے ہے اسی اسی و بی اسی کے ساتھ ہے ہاں جی ولح اسی کی طرح پڑھنا ہے ان ہو رو اور اسی کی جانب سے ہے یعنی کوئی چیز اللہ سے ہٹ کرنی ہے سب اسی کے حکم سے ہے سب نے اسی طرح پلٹ کے جانا ہے جب تک وہ ساتھ ہی ہر شے باقی ہیں ہاں جی اس کے کٹ کر کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے لہٰذلماتے اس عصم میں یہ خاص خصوصیت ہے کہ فیضہ اخاضہ یعنی جب آپ ہٹا دیں مین اس اسم اللہ سے الف کو شروع سے اللہ ہے تو ال کو ہٹائیں تو کیا بنے گا اللہ باقی رہے گا للہ باقی رہے گا ال کوالف کو ہٹا دیں تو یہ کلمہ بن جائے گا یعنی للہ ہو جائے گا تو بھی یہ کلمہ معنی دے رہا ہے قرآن باغ میں اس کی جو ہے آیت موجود ہے چناتی ولی اللہ ہاں جی ولی اللہ معافی سماوات و ما تو اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ کل اللہ کے لئے سب کی ملکیت ہے ہاں جی تو چونکہ مسلم ہے قرآن عیدوں سے مصطفیٰ ہے لین لے ولی اللہ سب اللہ کے لئے ہیں کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ ہی کے لئے ہیں ہاں جی اور سب کا مالک وہی ذات اقدس ہے اس میں کو سمجھاتے ہیں فضا حضائیں ہاں جی لام کو لام کو ہٹائیں اور الف کو باقی رکھیں بات ترک الف تو کیا ہو جائے گا شروع کا لام کو ہٹائیں الف کو باقی رکھیں تو الہن ہو جائے گا ہاں جیش کے تو بعد والا لام اور خردہ خرد رہے گا شروع میں ہم جائے گا تو یہ الہن بن جائے گا تو بھی معنیٰ تو بھی یہ اللہ بھی باقی معنی اللہ بھی ہے جو ہے لبس ہے محبود کے معنی میں اور جو واہ و الاک الشیں قرآن پاک کے آج سے مشتبات ہے ہاں جی اور وہی اللہ ہر شے کا معبود ہے کانٹ پاک سے بھی یہ مطلب جو ہے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کا معبود ہے کائنات میں ہر شے ہر جگہ اسی کی عبادت ہو جاتی ہے تو شروع سے حمزے کو ہٹائیں تو للہ ہو جاتی ہے تمام کائنات اسی کا ملکیت ہے شروع سے لام کو حمزے کو ہٹائیں لام کو ہٹائیں تو الن ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذات ہر شے کا معبود ہے فائدہ احضل علی من الہ اور جو الہ کے شروع سے بھی الہ سے بھی شروع سے حمزے کو ہٹا دیں تو یہاں با کیا بنے گا یعنی تو پھر بقیہ الہو الا سے بھی ہم جو بن تو لہو باقی رہے گا وہ لہو کُلشین لہو ملک و سماوات و لعت میں ہیں لہو کل سب کچھ اسی کا ہے سب کچھ اسی کی ملکیت ہے لہو ملک و سماوات تمام آسمدین کے بادشاہ اسی کا پھر بھی مانا دے رہے ہیں فی ناقہ لہو اور سے لام کو بھی ہٹا دیں تو بق یا صرف ایک رہتا ہے ہا مضموہ تاً ہائے مضموع ہو باقی رہتا ہے یعنی ہو خو باق رہتا ہے اور یہ ہو کیا ہے یہ بھی مانا رکھتے ہیں فا واہ ہوا واہ د ہو لا شریک لف تو یہ وہی جو واہ دہلا شریک کا معنی ہے ہوا وہ ذاتِ عدد اکیلا ہے اس کا کوئی شک نہیں تو واہ ہوا لفظ اور یہ لفظ ہو جو ہے ہوا ایک ایسے لفظ ہیں جو بندے کو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ لفظ ہوُو کے باعث میں یہ باتیں نہیں اس میں اللہ ہے ہاں اللہ کے ذات کا ایک ظاہر کا نام ہے وہ اللہ کی باطن کا نام ہو ہے حقیقت اللہ ہو ہے جس طرح عالم عارفت نے کہا تو ہوا ہوا لفظ ان یو شلو ایک ایسی مقدس لفظ ہے اللہ کے نام میں سے نام ہے کہ جو کہ پہنچاتی ہے بندے کو المبو العزتی اللہ تعالیٰ کی عزت کے چشمے تک وہ لفظ ہوا جو ہے مرکب من المن حارفین میں ہوا تو دوار سے مرکب ہے جبکہ ولاح واسل الباع حاصل اصل اس میں ہو ہے ہاں جی یعنی ہو اصل ہے واو واؤشبا سے پیدا ہوئے جیسا وہ تھوڑا کھینچ کے بھرنے کے لیے ہو ہوا ہے ہوا ہے ون اصل ہو صرف ایک حرف ہے اس لہو معاف اسلام آباد میں صرف ہو ہے فوہ حرب واحد تو یہ ایک ہی حرف ہے یعد الواحد الحق جو, جو ایک ہی برحق ذات پہ دلالت کرتی ہے ایک حرف ایک ذات ایک حرف ایک, ایک, ایک واحد ذات پہ دلالت کرتی ہے جس کا صحیح ہو کا کوئی جوس نہیں ہے جنگ حروف ہے تو ذات کا بھی کوئی جوز نہیں ہے ہاں جی ولاؤ اول المخارج اور تجویز کے لحاظ سے کیا ہے ہاں چونکہ اخصل خلق ہے حروف کے نکالنے کا سب سے پہلا مخارش ہے جو سینے کے قریب ہے اور ہو جو واو ہے آخر وا ہونٹ کیسے نکلتی ہے غروب شاہوی میں سے تو یہ آخر حرف ہے واؤ آخر حرف ہو اول حرف تو اس سے کیا ہوا تو اسی ہوا کے اندر جو ہیں تو ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ الاخر و ظاہر اول باطن تو یہ ہوا جو ہے حو جو ہے اول کو سمجھاتے ہیں ادا کی اولت کو وا آخریت کو سمجھاتے ہیں و ظاہر اس میں مجموعہ اس میں اللہ ظاہر کو سمجھاتے ہیں اور ہوا مجموع باطن کو سمجھاتے ہیں کیونکہ باطن اللہ کا نام ہے تو یہ نقطہ بھی جو ہے اس اس مقدس کے اندر ہے تو یہ حوالہ کتاب مصباح کا صفحہ نمبر چار سو سے چار سو تک یہ توضی ہے تو اس مطلب کو مختصر فرق کے ساتھ کتاب خصوصیات آسماء الحسنہ میں بھی لکھا ہے لکھا ہے ذکر ہوا چنانچہ جا فرماتے ہیں یہ نامن اللہ جلا جلال ایسا مبارک کو بامانا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی حرف گرا بھی دیا جائے تو بھی اس کا معنیوی حسن برقرار رہتا ہے مثلاً شروع سے عالم گرا دیا جائے تو للّاہ رہ جاتا ہے جس کا معنی ہے اللہ کے لیے فلم بہ مانا ہے قرآن حکیم میں یہ جو ہے قرآن حکیم میں ہے لاہ ما فماوات و ماب بلال اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمان زمینوں میں ہے اگر پہلا لام گرا دیں تو اللہ رہ جاتا ہے جس کے معنی ہے معبود قرآن پاک میں ہے و الہ کو ملا ہوا ہے تمہارے معبود ہے ہی معبود ہے ہاں جی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اگر علی اور لام کو ہجب کر دیں دونوں کو شروع سے تو لہو باقی رہ جاتا ہے جس کا معنی ہے اس کے لیے لہو ان اس کے لیے پران میں لہو ملک سماوات والا تمام آسمان و زمینوں کی بادشاہ تو اسی کے لیے ہے یعنی ان آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی صرف اسی کے لیے ہے اور اگر لام کو بھی حضب کر ہیں ہاں جی تو حرف صرف تو ہو باقی رہ جاتا ہے اور اس کا متعین مرجع اللہ کے ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے ہو کا کیونکہ ہو کا معنی ہے وہ اور جب ملکن ہو یعنی وہ بولا جائے تو اس سے وہی مراد ہوگا جس کی شان ہر چیز سے حویدہ ہے تو آسمان کی بلندی میں وہ ہاں جی جس انہوں نے کچھ نکات بیان کیا اسے سوچے حقیہ آسمان کی بلندی میں وہ پہاڑوں کی جلال میں وہ یعنی ہو کی جمال میں وہ ماضی و حال میں وہ انسانوں کی زبان قال میں وہ یعنی ہو ذروں کی زبان حال میں وہ حال میں وہ یعنی ہو دن کی روشنی میں وہ یعنی ہو اور رات کی تارکی میں وہ یعنی ہو سورج کی کرنوں میں ہو وہ یعنی ہوا کی چمک دمک میں وہ یعنی ہو پھولوں کے رنگ و بو میں وہ یعنی ہو کھلیوں کی مہک میں وہ یعنی ہو ہاں جی اچھا عصاحر کی پرند یعنی پرندوں کی چہک میں وہ یعنی سبزے کی لہک میں وہ یعنی ہو ملائکہ کے تجربات میں وہ یعنی ہو مجاہدین کی تکبیرات میں وہ یعنی ہو داؤت کے ناموں میں وہ یعنی ہو کے تاختیوں میں وہ یعنی ہو کتاب مقدس کے اناجل میں وہ یعنی ہو پرانے پاک کے پاروں میں وہ یعنی ہو پرانے پاک میں تعریب دو ہزار نو سو چالیس مرتبہ ہاں جی لفظ اللہ آیا ہے انسان نے اسے نگاروں اور ویرانوں میں تلاش کیا مگر غیر سے آواز آئی وفیل عرض انخشک ماحلات و سروم ہاں جی تمہارے اندر خدا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو ادھر ادھر بٹکنے والوں والو انسانوں سے مخاطب ہے ذرا اپنی ذات میں تو جان کر دیکھو تمہاری گویائی میں وہ تمہاری شنوائی میں وہ یعنی ہو تمہاری بینائی میں وہ یعنی ہو تمہاری سانسوں کے زیر و بم میں وہ یعنی ہو تمہاری رگ و جان میں وہ یعنی ہو صوفیات جو ہو کا وید کرتے ہیں تو مراد وہی یعنی وہی ہوتا ہے مشہور صوبی شاہ سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کے ہر شعر کے آخر میں ہواتا آتا ہے اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے تو یہ توضیحات جو ہے خصوصیات اسماء الحسنہ صفحہ نمبر 34 سے 36 تک ہیں بہت ہی خوبصورت اس مبارک اسم کے بارے میں توضیح ہیں جو اور اس میں اللہ جو ہے ہر دعویے سے بحث کیا جائے نہایت ہی قرمانہ نہایت ہی حسین جمیل ہے کیونکہ اللہ ہی پوری کائنات کی جمال ہے حسن ہے ازان گرامی اللہ کو جتنا ہو سکے معرفت پیدا کرنے کی کوشش کریں آیات الہی میں غور و فکر کریں قرآن پاک آیات میں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کریں قومی اللہ سے بہتر اللہ کی معرفت ہوگی محبت ہوگی تو اللہ کی سچی بندگی ہوگی اور یہی ہماری دنیا اور حالت دونوں میں کامیابی کے راز ہے اللہ ہم سب کو اللہ کی معلومت کی توفیع عطا فرمائے